الحمد لله الحمد لله وكفا وسلاما على عباده الذين اصطفا خصوصا على أفزلهم وقادم النبيين الحمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يرغب عم الذي إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد استفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين صدق الله مولانا العظيم اللهم صلح على سیدنا محمد سید نام حضرات والا حضرات علماء کرام بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی خواتین جس مسجد کے زیر سایہ یہ پروگرام ترتیب پایا اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد ادراگین اور جس سوسائٹی میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اس کا نام سمسم ہے حاجی اومر صاحب نے اپنے والد مرقوم کی یادگار میں جن کا نام حاجی ابرانی تھا مسجد کا نام بھی ابراہیم رکھا ہے اللہ تعالی مرحوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے اور اس مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی جو عالی صفات اور اخلاق تھے اللہ تعالیٰ اپنے شاعان شان اس کا بدلہ تھا فرمائے اس مناسبت سے میں نے حضرت ابراہیم علیہ اللہ وسلام کی سیرت مقدسہ کے کچھ اجزاء آپ کے سامنے پیش کرنا چاہے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلاط والسلام خلیل اللہ ہیں اور سید المباخبین ہیں اللہ تعالی نے مقام قلت سے نوازا ہے اور منصب امامت پر فائز فرمایا ہے پرانے کریم کی تقریباً پینسٹھ آیتوں میں حضرت علی اللہ کا تذکرہ ملتا ہے پہلے بارے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے اور آخری پارے میں سو پہ اناہیم اور موسم وہاں بھی دس ہے رہے حضرت ابراہیم علیہ السلات والسلام کی پوری زندگی قربانیوں سے معنوت ہے تمام انبیاء کرام مختلف جدوجہد اور قربانیوں سے گزرتے ہوئے کامیابی کی منزل تک پہنچتے ہیں اور انبیاء بھی کرام کی آزمائش بڑی سخت ہوتی ہے حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشد البلائی ال <سؤال> سب سے زیادہ سخت آزمائش ہمبیا کے رام کو ہوتی ہے سمل امسل پل امسل جیسا جیسا درجہ ہوتا ہے ویسا ویسا امتحان ہوتا ہے ہم کمزور ہیں تو ہمارا پانچ نمازوں کے ذریعے امتحان ہے حالات پہلے بھی رہے ہیں حالات اب بھی ہیں اور حالات آئندہ بھی رہیں گے کیونکہ سچوں کو حالات سے دو چار ہونا طے ہے ابو جہل کو نہیں آزمایا گیا لیکن حضرت بلال کو آزمایا گیا ہے اب وہ لحب کو نہیں آزمایا گیا ہے لیکن حضرت خباب کو آزمایا گیا ہے جو سچے ہوتے ہیں ان کو آزمایا جاتا ہے امتحان اور قربانیاں دینی ہوتی ہیں حضرت اکیمل علیہ و سلام سے اللہ تعالی نے ایک سوال کیا وہ سوال کیا تھا پرما دکال رَبُّهُ ربلیم جب حضرت ابراہیم علیہ السلام والسلام کو آزماتے ہوئے سوال فرمایا کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے حوالے کرنی اسلم کے یہ مانا ہے امت مسلم کا ایک خاص لقب ہے جو صرف اس امت کو ملا ہے یہ خصوصیات امت میں سے کہ انہیں مسلم کہا ادھر پرانے کریم میں حضرت ابراہیم علیہ سلادوں سلام کو لفظ مسلم کے ساتھ ہی آتی ہے ماں کا نانیم یونیم ولا نسل ولا کم کا نیپم مُسْلِمًا حنیف اور مسلم کے لقب کے ساتھ حضرت خلیل علیہ السلام کو یاد کیا ہے لیکن یہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام وسلام سے سوال کیا گیا کہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہمارے حوالے کر دیجیے دی آپ کی زندگی کی ہر دھڑ کر ہمارے حکم کے تابع ہو جائے کیا جواب رہا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بلا کسی فصل کے اللہ تعالیٰ نے پرانے کریم میں فرمایا بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں ہے اور جواب دیا ہے فرما کالا اسلم تو لے رب العالمین میری پوری زندگی اللہ تیرے حکموں کے تابے حوالے میں اب امتحان ہوا وطن سے نکلنے کا امتحان ہوا ہجرت کرنی پڑی ماں باپ کو چھوڑنے کا امتحان لیا گیا ماں باپ کو چھوڑنا پڑا پھر مصر کے دروازے پر عزت کا امتحان ہوا بیری پر بادشاہ نے قبضہ کر لیا اللہ تعالیٰ نے اس امتحان میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کامیاب کر دیا تھی. اس کے بعد حضرت ہاجرہ کے بطن سے ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام اسماعیل رکھا اور اسماعیل کے معنی اللہ سے مانگ کر لیا ہوا عمر کا ایک بڑا حصہ گزر گیا اور پھر اللہ تعالی نے اولاد دی تھی اتنے عرصے کے بعد ملنے والی اولاد کے بارے میں پھر امتحان لیا یوں کہا کہ اب یہ بچہ اور اس کی ماں دونوں کو لے لو اور جہاں ہم کہیں وہاں ان کو چھوڑ کے آ جاؤ ہم کو تو ایسے کوئی امتحانات سے دوچار نہیں ہونا پڑا ہے ہم تو بہت سیف ہیں کچھ بھی قربانی ہم نے نہیں دی ہے دین کے لیے کوئی محنت ہم نے نہیں کی ہے ہم ماں باپ ایسے ہم نے پائے کہ جن کے پاس کلمہ تھا اور مسلمان ماں باپ کی گود میں ہم پیدا ہوئے پرانے کریم نے ذکر کیا کہ جب اپنی زندگی کے ہر لفظ تو ہمیں سپرد کرنے کو کہا ہے تو اپنی اس مایا کو جو لگتے جگر ہے وہ اور اس کی والدہ دونوں کو ایک جگہ پر چھوڑنا ہے اور جہاں ہم کہیں گے وہاں چھوڑنا ہے جہاں تمہارا دن چاہے نہیں چھوڑنا ہے دین جو ہے نا اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے منمانی کرنے کا نام نہیں ہے حضرت امام میں بخاری احمد اللہ علیہ نے ایک حدیث بہت طویل بیان کی ہیں فرماتے ہیں تین صحابے کرام جن میں سے ایک حضرت علی تھے ایک حضرت نگات تھے ایک حضرت عثمان ابن مضمون نہ اللہ بالا صحابہ کا شوق دیکھیے صحابہ کا ذوق دیکھیے صحابہ کا شوق ہے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں زیادہ سے زیادہ اللہ کی پرما برداری کریں زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کے دین کے لیے دیں ہمارے <سؤال> پاس وقت ہی نہیں ہے وقت ہے تو دنیا کے لیے ہے نماز کے لیے وقت نہیں ہے دین کے لیے وقت نہیں ہے اس لیے دوستو دنیا کو بھی ہمارے لیے کوئی وقت نہیں ہے دنیا ہمارے پیچھے پڑی گئی چاروں طرف سے کسا جا رہا ہے ہم کو آزمایا جا رہا ہے اس بنا کر کہ ہمارے پاس سب کے لیے ٹائم ہے اللہ کے دین کے لیے وقت نہیں ہے صحابہ کوشش کرتے تھے کہ کیسے ہم درجاتے آلیا حاصل کریں اور اونچے سے اونچا جنت کا مرتبہ حاصل کریں ہم لوگ تناد کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جنت میں خالی اینٹری پڑ جائے تو بس اب جب کپڑا خریدنے جائیں گے تو بہترین سے بہترین کپڑا لاؤ بھائی کھانے بیٹھیں گے تو بہترین سے بہترین جو ہے کھانا لاؤ ہر چیز کے اندر بہترین تلاش کرتے ہیں لیکن عمل بہترین کرنے کی تیاری نہیں عمل واقفی درجے کا کرتے ہیں پڑھ لی تو سنت نہیں بھی پڑھیں گے تو چلے گا اور سنت پڑھ لی تو نفل کی کیا ضرورت ہے جمعہ کا دن آئے گا مسجد فل ہوگی لیکن جہاں دو رکعت امام کے پیچھے پڑھ لی آدھے سے زیادہ مسجد خالی ہو جاتی ہے حالانکہ سرکار کی سنتیں پتار رہی, رہی ہے آپ کو نوابل سب تڑف رہی ہے آپ کو سمجھ میں نہیں آتا اور یہ جو بہت جلدی نماز پڑھ کر باہر نکلا ہے اس کو کام کچھ بھی نہیں ہے باہر مسجد ہی کے نکڑ پر ایک ایک گھنٹہ کھڑا رہتا ہے اس کے پاس فضول باتوں کا ٹائم ہے جبکہ زبان پر گرفت ہے یہ جو بولے گا اگر اللہ کے سامنے مسجد میں کھڑا رہا ہوگا تو اس کا ہر عمل لکھا جاتا سواب اور عجر اس کا ہر رکو عبادت لکھا جاتا اس کا سچا عبادت لکھا جاتا اس کا سبحان اللہ پڑھنا عبادت لکھا جاتا اور اس کا منزل میں رہنا عبادت لکھتا لیکن ہمیں عبادتوں کی قدر نہیں ہے کہ نبی نے عبادتوں کا ہمیں کتنا بڑا خزانہ عطا کیا ہے نمازوں کو ہم کیا سمجھتے ہیں حدیث سے بات میں فرمایا کہ اگر کوئی پانچ نمازوں کی پابندی اور محافظت کر لے تو سب سے پہلا نبل سوال اس کو یہ دیں گے کہ اس کی روزی کی تنگی اللہ دور کر دیں گے جو دیکھو تو باپو کے پاس جاتا ہے آمیر کے پاس جاتا ہے مولانا روزی میں برکت نہیں ہے میں نے کہا کیوں برکت نہیں ہے تو برکت کہاں سے ہوگی پجر کی نماز پڑھی تھی دو رقص سنتیں گھر پر پڑھنے میں پورے گھر کی برکت اور دن की کی روزی کا وعدہ کیا ہے اللہ جدا حرات میں زیادہ پیسوں کی مانگنی کی تو اللہ کی طرف سے حکم آیا وامر کب سلا وسط لانس الکا کملتولی اے نبی حکم نبی کو ہو رہا ہے جس کا عالم یہ ہے کہ رات کو نماز میں کھڑے کھڑے قدموں پر ورم آ جاتا ہے دنیا کے لیے ہم کتنا کھڑے رہتے ہیں کرکٹر برستی ہوئی گرمی کے اندر آٹھ آٹھ گھنٹے میدان پر لنگوروں کی طرح دوڑتا ہے اور شام کے کنارے پر اٹیک دوسرے کو آتا ہے اور وہ مزے سے کھانے کھاتا ہے ابھی کوئی واٹس ایپ پر خبر آئی تھی کہ سکسر کسی نے لگائی اور اٹیک دیکھنے والے کو آیا آج ہم لوگ کھیلوں کے اتنے دل ہو گئے کہ ہمیں جو ہے عبادت کرنے والوں پہ رشک نہیں آتا میں کہا کرتا ہوں کرکٹر کا نام معلوم اس کی بیوی کا نام معلوم اس کی فیملی کا نام معلوم اس کی انکم معلوم لیکن میرے نبی کی سیرت ہمیں معلوم ہے جبکہ اللہ تعالی نے نبی کو ہمارے لیے نمونہ بنا کے بھیجا ہے کان لکم فی رسول اللہ کان کر اللہ والیوم اللہ تیرا کے لیے سرکار کی زندگی ن بنانا بچارا شاید یہی تو کہہ رہا ہے کہ کیوں چاند میں کوے اور ان وہ ستاروں میں اور آکار کو میرے ڈھونڈو پران اتنی پیاری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کروائی ماں عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا سرکار کے اخلاق کیا ہیں بیان کرو تو جواب میں پوچھا قرآن پڑھتے ہو قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہو آج ہم نے تلاوت ہے قرآن کو بھی بالایتا کر دی ہے شادی میں جہیز کے اندر قرآن دینا ضروری ہے لیکن شادی کے بعد قرآن پڑھنا چاہیے یہ ماں باپ نہیں بتاتے اصل تو دیتے وقت کہنا چاہیے کہ یہ قرآن تاپ میں رکھنے کے لیے نہیں دیا ہے بیٹی تیری زندگی سوارنے کا سامان کیا ہے تجھے کھانا پکانے کی کتاب مت دیکھنا لیکن اللہ کی کتاب دیکھنا تیرے بیڑے پار ہو جائیں گے اور تیرے کھانے بھی پک جائیں گے تیرے دنیا کے کام بھی سور جائیں گے تیری آخرت بھی بن جائے گی سرکار کا اسوا کس کے لیے نمونہ ہے جس کو آگ بن ہونے کے بعد آنے والی زندگی کا یقین ہے کہ مجھے جواب دینا ہے اور قبر میں لٹائیں گے تو وہ پرشتہ پوچھے گا دنیا میں کس کو فالو کر کے آیا نبی کو فالو کر کے آیا تو نبی کا چہرہ دیکھ اور تیرا چہرہ دیکھ نبی کی شکل دیکھ اور تیری شکل دیکھ کیا میچنگ ہے تیرا کیا تعلق رہا ہے نبی سے تیرا سنتوں سے عشق پیدا کرو اپنے چہروں پر ڈاڑیاں سجاؤ اللہ کے رسول کو خوش کرو اللہ کو راضی کر دو گے اگر یہ عمل کرو دوسرا اس شخص کے لیے سرکار کی زندگی نمونا ہے جو کثرت سے اللہ کی یاد کرتا ہے وزر اللہ تیر اور جو کثرت سے اللہ کا ذکر کرے رسول کی زندگی نمنا ہے اس کے لیے ارے کیا ہم درود بھی پڑھیں گے جو لوگ بڑے دعوے کرتے ہیں وہ بھی, بھی شان کے ساتھ نہیں پڑھتے ہیں جیسا ہم لوگ پڑھتے ہیں ایک بزرگ گزرے ہیں ہمارے صورت میں حضرت مولانا زکریا صاحب مہاجر مدنی قدسہ سے روح العزیز کے مجاز اور ان کا نام حکیم اجمیر صاحب حکیم تھے بہت اچھے تھے اور دالم دیبن کے فاضل تھے بڑے اللہ والے علاج بھی بڑا بہترین کرتے تھے جمعہ کا دن جب آتا تھا کئی ہزار روپے کا انہوں نے گلاب جو ہے وہ منگوایا تھا اور وہ مسوات پر لگاتے تھے اور پہلے منہ میں وہ وشوار گھماتے تھے اور جب منہ گلاب سے خوشبودار ہو جاتا تو پھر سرکار کا نام لیتے تھے اور درد شریف پڑھتے تھے درود عشان کے ساتھ پڑھتے تھے ہمارے اللہ والوں کا عالم یہ رہا ہے لوگ کہتے یہ درود نہیں پڑھتے ان کے درود کا عالم یہ ہے ہزار روپئے کا انہوں نے گلاب کے اوپر خرچہ کر ڈالا حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ جب درش حدیث کے لیے جاتے تھے دارون میں ایک پوری شیشی طالب علم آپ کے بالوں میں گاڑی میں اور پورے کپڑوں کے اندر پوری ایک شیشی لگاتا تھا روزانہ ایک نواب آیا نواب نے کہا حضرت یہ تو یہ جو آپ اطر استعمال کر رہے ہیں پوری بوتل آپ نے ختم کر دی یہ تو اس زمانے میں نوے روپے کی ایک آتی ہے اس زمانے میں نوے روپے بہت زیادہ ہوتے تھے اتنی تو تنخواہ بھی نہیں ہوتی تھی مہینے کی نوے روپے کی ایک بوتل تو آپ کتنی استعمال کرتے ہیں روزانہ ایک کرتا ہوں اور آج آخری بوتل ہے لگا کر نکلے تو حضرت یہ کہاں سے آتا ہے انتظام کہاں سے ہوتا ہے پر میں جس ذات کے لیے لگاتا ہوں اللہ اسی کی طرح سے انتظام وہ نواب صاحب کے دعوت تھی کہا بھی میرے ساتھ سبق میں چلیے آپ سبق میں لے گئے اور سبق سے فرارت کے بعد کہا اپنے آپ کے گھر چلیں گے گاڑی میں بیٹھ گئے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد نواب صاحب نے کہا حضرت آج سے جب تک آپ زندہ رہیں گے اور درد دیں گے روزانہ ایک بوتل بھی طرف سے رہے گی حضرت نے مسکرا کے کہا میں نے کہا تھا نا کہ جس جی ذات کے لیے لگاتا ہوں انتظام بھی کرتا ہے میں اللہ کے لیے لگاتا ہوں اللہ میرا انتظام بھی کرتا ہے یہ فقیر ہے لیکن اللہ تعالیٰ وہ ان عطا کرنا دیں کہ بادشاہوں کو میسر نہیں اکثر بیمار آتے تھے حضرت مولانا حسین احمد مدنی خود دسر عزیز کے پاس حضرت یہ بیمار وہ بیمار پلا بیماری پلا تک حضرت کے دیر پنٹ بیٹھ گھر میں جاتے چٹھی لاتے منہ کھولو منہ میں رکھ دیتے ہیں چٹھی پانی پلا دیتے شپایاب ہو جاتا تھا یقین بڑی چیز ہے اعتماد بڑی چیز ہے اللہ کی ذات پر بھروسہ بڑی چیز ہے انتقال سے پہلے شاگردوں نے کہا حضرت یہ نسخہ شفا ہمیں بھی بتا کے جائیں تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی فائدہ ہو سکے حضرت نے فرما کوئی نیا نسخہ نہیں ہے کھجوریں کھا کر جو گٹلیاں مدینہ منورہ کی کھجوروں کی تم پھینک دیتے ہو وہ گٹلیاں دھو کر میں سکھا لیتا ہوں اور سکھا کر اسے پیس لیتا ہوں اور پیسنے کے بعد اس کو بوٹل میں پاؤڈر بنا کر دک لیتا ہوں اور جب کوئی بیمار آتا ہے تو وہ مدینے والی جو کھجور کی گٹلی ہے وہ اس کا پاؤڈر ساری اس کے منہ میں رکھ دیتا ہوں اللہ اسی کی بدل سے حضرت والا رشید احمد گنگوہی ہی رحمت اللہ علیہ بڑے مشائف اور بزرگوں میں سے حضرات کی شان کتنی عجیب و گئی رہی ہے حدیث کا سبق پڑا رہتے ہیں تو جیسے ہم لوگ ابھی باہر بیٹھے ہیں اور ادھر پیچھے اپنا مکان تھا گرمی تھی ذرا بارش کا منظر ٹائم ہو گیا بارش ایک دم سے ہونے لگی جتنے طلبا کے اور تمام نے حدیث کی کتابیں سینے سے لگائی اور سینے سے لگا کر اندر کمرے کے اندر چڑھے گئے دالان میں چڑھے گئے تاکہ بارش میں کتابیں تر نہ ہو جائیں بھیگ نہ جائیں لیکن حضرت اندر نہیں آئی حضرت جو ہے लोगों ने घूम कर देखा कि हजरत तो बाहर हैं और अपने चादर के अंदर तलबा के जूते जो हैं वो भर रहे हैं और वो लेकर जो हैं अंदर है अंदर तशरीफ लाए लोग हैरान हो गए हजरत आपने हमारे जूतों की फिक्र की बड़ा अजीब जवाब दिया तो मुझे ख्याल आया کہ تم تو کتابیں لے کر چلے گئے لیکن تم ہو مہمانہ نے رسوئی تمہارے جوتے بھیگ جائیں گے تو پھر کیسے تم پہن سکو گے اس خیال کی وجہ سے میں تمہارے جوتے جمع کر کے اندر لا رہا دوستو ہی یوں نہیں آتا اور آدمی بڑا یوں نہیں بنتا بڑی قربانیوں کے بعد اور یہ دل کے ٹکڑے کر ڈرنے پڑتے ہیں تب جا کے آدمی بڑا بنتا ہے اپنے آپ کو مٹا کے ختم کر دینا پڑتا ہے تب جا کے آدمی بڑا بنتا ہے بڑا بن کے رہے گا تو بڑا کبھی نہیں بنتا حضرت لمبوں کی رحمت اللہ علیہ سبق پڑھا رہے ہیں بات تھوڑی دور چلی جائے گی لیکن میں مختصر ہی کرتا ہوں آپ فکر نہ کر سبق پڑھا رہے ہیں حبی شریف کا اور ایک صاحب آئے اس کے رسول کتنا بہترین ہے احمد اللہ کے یہاں اور اللہ والوں کے یہاں جن کے بارے میں لوگوں کی رائے یہ ہے کہ ان کو محبت نہیں تھی لیکن یہ محبت کا میں واقعہ ذکر کر رہا ہوں ایسی محبت لا کے دکھا دو سبق پڑا رہے ہیں اچانک ایک مہمان آیا اور مہمان نے آ کر تین کھجوریں حضرت کے ہاتھ میں رکھ دی ہم بولتے تو مجھ سے ہو جاتے کہ یہ تین کھجوریں حضرت میں مدینے گیا تھا مدینہ منورہ سے یہ تین کھجورے لے کے آیا ہوں حضرت نے کہا بھائی سبق ہدی شریف کا بند کر دیا جائے مدینہ منورہ کی کھجوریں آئی ہیں ہدیے کے اندر ہمارے خاص دوستوں کو دینا ہے ہمارے جو خاص ملنے والے ہیں ان کی جس تیار کرو تین کھجور میں لیج تیار کر رہے ہیں ہم کھیلا بھر کے لاتے ہیں بوری بھر کے لاتے ہیں تو بھی ہماری لیج کا ٹھکانہ نہیں ہوتا اور لینے والا شکریہ بھی ادا نہیں کرتا حالانکہ حاجی کا سب سے بڑا ہدیہ جو اپنے دو صحبوں کو دے دو ہی چیزیں ہیں زمزم اور کھجور اس سے بڑا کوئی ہی نہیں زمزم کو آپ کیا سمجھتے ہیں زمزم ایسا پانی ہے کہ جب سرکار کو معراج میں لے جانا تھا تو جنت سے ایمان اور حکمت کے ہیرے لا سرکار کے دل میں ڈالے اور سونے کا ٹرے لے کر آئے تھے حضرت جبری علیہ السلام لیکن پانی جنت کا نہیں لائے زمزم کے پانی سے سرکار کا دل دھویا ہے علماء نے لکھا اس بنا پر جنت سے پانی نہیں لائے کہ زمزم کا پانی جنت کے پانی سے کم نہیں اس بنا پر زمزم سے شری حدیث میں فرمایا جس نیت سے زمزم کیا جائے گا اللہ وہ نیت کو پورا کر دے گا کتنے اللہ والوں نے زمزم پی کر دعا کی ہے فرماتے ہیں جو دعا کی ہے اللہ نے اس کو قبول فرمایا زمزم مائے کثیر کو کہتے ہیں عربی زبان کا لفظ ہے زمزم کے معنی ہے ما کثیر کے مانے بہت پڑھا ایک کھجور خالی کوئی دے دینا اس کو معمولی مت سمجھنا ہو اس کی نسبت بہت اونچی ہے اس کا نسبت بہت ویلوبل ہے بلکہ حدیث شریف میں فرمایا کہ اگر پڑوس والے مجھے ہدیے میں بکری کی کھری بھیجیں گے کھری ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا اور کوئی میری دعوت خری کی کرے گا تو میں وہ سیکھی ہوئی کھری کھانے کے لیے چلا جاؤں گا انتظار نہیں کروں گا کہ گیلشیں لگائی ہے کہ نہیں لگائی ہے دوستوں سرکار کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے اور اتنے اولما کے بیچ میں یہ بات میں کہتا ہوں دنیا کے کسی آدمی کی زندگی ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے لوگ بےچارے ہم ایک جگہ جا رہے تھے تو وہ سوال کیا کہ آپ بن لادین کو اپنا ہیرو مانتے ہیں میں نے کہا نہیں مانتے داؤد ابراہیم کو مانتے ہیں نہیں مانتے ہم محمد مستفا کو ماننے والے ہیں ہمیں ایسے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے ہم کو اتنا بہترین نبی ملا ہے جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے نمونہ ہے ماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ تھا. کتنی بہترین بات فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ کان فلو کو ہو اگر سرکار کے اقلام دیکھنا ہو تو قرآن دیکھتے جاؤ اخلاق رسول بنتے جائیں گے اخلاق رسول دیکھتے جاؤ قرآن بنتا جائے گا ہر رنگوئی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کھجور کی دینے کی فہرست بنائی ہے شاگرد بھی ذرا من ہوتے ہیں تیس آدمیوں کی فہرست بن تین خجور میں تیس آدمیوں کو دینا ہے اس کی زبان سے بیچارے کے بعد نکل گئی زبان پر لفظ آ گیا ایک انار اور سو بیمار یہ تین کھجوریں اور تیس آدمیوں کو دیں گے تو ذرہ آئے گا ذرہ ایک ایک ذرہ آئے گا اس میں کیا حضرت نے سنا تو کہا تیرے ساتھ پوری زندگی بات نہیں کروں گا ایک کھجور کا ذرہ مدینہ منورہ کا منہ رکھنے کو مل جائے میں اس کو دنیا کے ہیرے جواہرات کے مقابلے میں نیتی سمجھتا ہوں اگر کوئی ایک طرف ہیرے جواہرات رکھ دے اور دوسری طرف مدینہ منورہ کی نسبت میرے سرکار کے شہر کی طرف نسبت رکھنے والی کھجور رکھ دے تو میں وہ کھجور کو لے لوں گا اور وہ ہیروں کو لات مار دوں گا یہ دنیا کی میرے نزدیک کوئی وقت نہیں ہے جو پیار مجھے یہ کھجور کے ساتھ ہے اس بنا پر کے اس کے ساتھ نسبت بہت بڑی جوری ہوئی مل جائے سابیر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے مل جائے سابیر مجھ کو کانٹے جو مدینے کے سو بار انہیں قرینے سے یہ ہے سرکار کا مقام ہے اور دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے اپنے مقام ہوتے ہوں گے اور سرکار کی شان کیا بیان کی ایک شاید ہے بس ایک مشین ضائع چٹائی ذرا سے جو ایک چار پائی بدن پہ کپڑے بھی بی بھی سے نہ خوش لباسی نہ پش کبائی گیری کل کائنات اس کی گری نہ جائے صفات جس کی یہی تو سلطان باہر وڑ میرا پیمبر عظیم تر ہے اور کیا کہتا وہ آدم و لوگ سے زیادہ بلند ہمت بلند ارادہ وہ سو دے سے کو آگے جو سب کی منزل وہ اس کا جاد ہر ایک پیمبر نبھا ہے اس میں بجوں میں پیغمبر آئیں اس میں وہ جس طرح پر ہے خدا در گئے میرا پیم عظیم تر گئے تو آج کر رہا تھا حضرت نے کہا تیرے کہ ساتھ بات نہیں کروں گا تجھے معلوم ہے ارے حضرت پتینے سے تو کھجورے آتی رہتی پر میں نہیں یہ جس شہر سے آئی ہے اور جہاں کی اس نے کھاوا کھائی ہے وہ میرے محبوب کا دیار ہے وہ میرے محبوب کا شہر ہے وہ شہر سے یہ کھجور آئی ہے ان بنا پر دنیا کی کوئی چیز اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا کسی نے مدینے کا کپڑا لا کے پیش کیا تھا. حضرت یہ مدینے سے لایا تو حضرت نے آنکھوں سے لگایا چوما سر کے اوپر رکھا سینے سے لگایا حضرت مدینے میں تو کوئی فیکٹری نہیں ہے یہ تو سب چائنا سے جاپان سے ادھر ادھر سے کپڑا آتا ہے فرمایا یہ تو میں بھی جانتا ہوں لیکن اس نے میرے محبوب کے شہر کی ہوا کھائی ہے میں وہ ہواؤں کو پیار کرتا ہوں میں وہ ہواؤں سے محبت رکھتا ہوں تو آس کر تھا کہ دین اصل میں دوستو سرکار کی اقبا کا نام ہے دین اصل میں اللہ کی مرضی سے چلنے کا نام ہے یہ تین حضرات گئے اور ازواج مظاہرات کے ہجروں پر جا کر حضور کی عبادتوں کے بارے میں پوچھا کہ رات کو سرکار گھر میں کس طرح کی عبادتیں کرتے ہیں بتائی گئی عبادتیں گھر میں گھر کا کام بھی کرتے ہیں گھر والوں کی ہیلپ بھی ہی کرتے ہیں وقت آتا ہے تو نماز بھی پڑھتے ہیں رات کو تحجد میں بھی کھڑے ہوتے ہیں یہ تو سب صحابہ بھی کر رہے تھے لیکن کوئی امتی کتنی بھی محنت کر لے اور کتنی بھی عبادت کر لے اللہ نے نبی کے ایک سجدے کا ویلیو اتنا رکھا ہے کہ پوری امت نہیں کہہ دے کر لے لیکن وہ برابر نہیں ہو سکتا ہے نبی کے ایک سڈے اتنا اونچا مرتبہ اور اتنا اونچا مقام ہے نبی کے سجدوں کا نبی کی عبادت کا یہ عالم ہے تین سال ہے کہ ہم نے سوچا سرکار کا تو مرتبہ نہایت علی شان ہے سرکار خوش نہ کریں جب بھی جنت کا داخلہ سب سے پہلے سرکار کو نصیب ہوگا اور سب سے پہلے دروازہ جنت کا سرکار کھلوائیں گے پھر ابیا جائیں گے پھر اس کے بعد جن کی مقدر میں اللہ نے لکھا ہوگا جنت میں جانا وہ جائیں گے تو ہم کو تو آمان میں اور محنت کرنے کی ضرورت ہے اونچے مرتبے حاصل کرنے کے لیے غلامان محمد کو تو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے کیا کیا جائے تین آدمیوں نے تین الگ الگ تجویزے پاس کی ایک صحابی نے کہا دن کا وقت زیادہ تر کھانے پینے کے جھنجٹ میں گزر جاتا ہے اب اگر دن کو کھانا پینا بند کر دیا جائے اور روزہ رکھ دیا جائے تو کتنا ٹائم کھانا پکانے میں بیچاری ماں بہنوں کا لگ جاتا ہے وہ سمجھتی ہے کچن کا دروازہ یہی ہے جنرت کا دروازہ صبح سے کھولتی ہے تو رات تک بیچاری جو ہے وہ بند نہیں کر پاتی اس کو شوہر بگڑے گا پلان بگڑے گا وہ بگڑے گا اس بنا پر جو ہے اپنا سب ٹائم کھانے کے پیچھے بگاڑ ڈال دیا بھائی نماز پڑھنی ہے ان کو معلوم ہے لیکن نیا جی کو کھانا بھی دینا ہے ان کے مہمان آئے ان کو کھلانا بھی ہے خیر یہ بھی بہت بڑی خدمت ہے اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ دینا چاہیں گے تو بہت کچھ عجر ادا فرمائیں گے اور اس کے بھی واقعات ہے کہ مہمان نوازی پر اللہ تعالیٰ کیا دیتے اور حدیث سے پاک نہ فرمایا کہ بھائی مہمانوں کو کھلانا یہ جنت کے راستے کو ہموار کرنا ہے معمولی چیز نہیں ہے مہمان کو کھلانا اس کو عزت دینا اس کو پیار سے لوگ میں دینا یہ بہت بڑی بات ہے یہ قسمت والوں کی یہاں مہمان بھی آتے ہیں اور قسمت والے مہمانوں کو کھلاتے بھی ہیں یہ محمت تو بہت بڑی ہے انہوں نے کہا ہاں, میں تو روزہ رکھوں گا کھانا پینا بند کرتا ہوں افطار کے اندر ایک کھجور کھاؤں گا شہری کے اندر ایک کھجور کھاؤں گا اور رات عبادت کروں گا دن عبادت کروں گا تو اللہ کے اللہ کتنے درجے عطا فرمائیں گے دیکھو عبادت کا کیسے عبادت کو بڑھایا جائے وہ کوشش کرتے ہیں اور ہمارے آدمی آگے پوچھتے ہیں مولانا نفل نہ پڑھے تو چلے گے نہیں اور موقع بھی نہ پڑے تو چلے گے نہیں میں نے کہا تم فرض بھی مت پڑھنا اللہ کے اوپر کیا احسان کرتا نہیں پڑھے گا تو کیا کریں گا پڑھنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے پڑھنا ہے عبادت کرنا ہے تو اپنے لیے کرنا ہے اللہ ہماری عبادتوں کے موقع تو ہے نہیں دوستو اگر ہم کریں گے تو فائدہ ہمارا ہے قرآن نے ایلان کیا ہے من ملا صالحا فنی نفسی منسا پالیگا وہ مارک ذلام بھی اچھا عمل کرو تمہارے فائدے کے لیے اور اگر برا عمل کرو گے بوجھ تمہارے اوپر پڑنے والا ہے اچھا کرو تمہارا فائدہ نہیں کرو گے نقصان تمہارا ہے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کوئی فائدہ نہیں فائدہ تو ان کو ہی ہونا ہے عمل کرو لیتے جاؤ فائدہ اٹھاتے جاؤ اور اس کو کون کون سے عمل پر کیا دیں گے میراج کے موقع پر سرکار کو وہ سب امال بتائے بھی گئے اور جو پورے عمل والے ہیں ان کے عمل کا نتیجہ بھی ان کو بتایا گیا مثالی طور پر تمثیلات بتائی یہ بات ہی لیٹا ہوا ہے پیٹ اس کا کمرے کی طرح بڑا ہے اور اس کے اندر سپوئی چل رہے ہیں وہ اٹھنا بھی چاہتا ہے اٹھ نہیں پاتا ہے پیٹ اتنا بڑا ہے سرکار نے پوچھا یہ کون ہے کیا یہ امت کے سود آ رہے ہیں جو بیاج کھاتے ہیں نا وہ ہے یہ ان کے پیٹوں میں سانپ چل رہے ہیں دوڑ رہے ہیں اور پیٹ کمرے کی طرح بن گیا ہے سون کا یہ انجام بتایا ایک جگہ ایک آدمی لیٹا ہوا ہے ایک آدمی اس کے اوپر پتھر مارتا ہے پتھر سے اس کا سر بھی کوئی کچل جاتا ہے وہ آدمی پتھر لینے کے لیے جاتا ہے اتنے میں اس کا سر ٹھیک ہو جاتا ہے ارے یہ کون بد قسمت ہے جس کا ہر لمحے سر کچھ ل جاتا ہے پر امت کا بے نمازی ہے نمازیں آتی تھی اگانے کان میں پڑتی تھی ان سنا کر کے سو رہتا تھا بے خبر چلتا رہتا تھا بس دنیں گڑتی رہتی تھی اگانے ہوتی رہتی تھی یہ کان کے بھی نہیں کرتا تھا اس نے نمازوں کو کچل ڈالا اس لیے اس کا سر کچھ لا جا رہا سب بتایا ہے میرے نبی نے کچھ باقی نہیں رکھا ہے بس ضرورت یہ ہے کہ ان وعیدوں سے ڈریں آمالے صالحہ آدمی انجام دے پہلے آدمی نے طے کیا میں روزہ رکھوں دوسرے صاحب نے طے کیا کہ رات کا وقت سونے میں گزرتا ہے سونے میں گزارنے کے بجائے عبادت میں گزار دوں تو رات کا سونا موقوف کر دیا انہوں نے طے کیا میں رات کو جاگ کر عبادت کروں گا رات قیمتی ہے اگر عبادت کرتے ہیں نہیں کر پاتے ہم لوگ کمزور ہیں سو جاؤ لیکن فجر کی نماز با جماعت پڑے اور عشاء کی نماز باجماعت پڑے اللہ پوری رات کی عبادت ہی بڑا رحیم ہے وہ بڑا کرم فرمانے والا کوانٹ جو نہیں مانتا یوں نہیں کہتا کہ اتنا کرو اتنا کرو وہ کہتا ہے پالیٹی لاؤ اخلاص والا عمل لاؤ چھوٹا سا عمل ہوگا اخلاص والا ہوگا میرے یہاں اس کا درجہ بڑا آلہ ہے حدیث میں فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا راستے سے گزرتے ہوئے ایک کانٹے دار ٹہنی ایک کانٹے والی شاپ راستے میں نظر آئی رہی. کوئی خیال بھی نہیں اتنا اس کو اس نے وہ کانٹے والی شاپ اٹھائی کنارے کے اوپر رکھ انتقال کے بعد کسی نے دیکھا خواب میں کیا معاملہ ہوا بھائی فرمایا وہ کانٹے دار شاپ جو ہے میں نے کنارے پر لگا دی اللہ نے اس کی برکت سے مجھے جنت کے اندر ایک بہترین درخت ادا فرمایا یہ اللہ تعالی ہمارے عمل کو پالتے ہیں اور پال کر بڑا کرتے ہیں جیسے کہ ہم اپنی اولاد کو پالتے ہیں اللہ ہمارے عمل کو پالتے ہیں کھجور کا صدقہ کیا پال کر اس کو پہاڑ جتنا بنا دیتے ہیں اتنا تو اللہ تعالی دے رہے ہیں دوستو اب تھوڑی سی محنت بھی ہم نہ کریں تو قصور ہمارا ہی ہے نا دوسرے شخص نے کہا رات عبادت میں گزاریں گے پہلے نے کہا دن روزے میں گزاریں گے اور تیسرا جو تھا اس نے سوچا کہ میں برہمچر گزاروں گا یعنی میں شادی نہیں کروں گا شادی کیا ہے لکڑے کا لڈو ہے ذمہ داری ہے بچوں میں بچے آ رہے ہیں سب کا پالن پوشن بھی کرنا ہے تربیت بھی کرنی ہے پڑھانا بھی ہے پڑھانا بھی ہے ان کے منہ میں روزی حلال دینا ہے حالانکہ یہ ہے بہت بڑا موجہ آتا لیکن اس نے کہا شادی کرو تو یہ سب ذمہ داریاں پوری کرنے میں عبادت رہ جاتی ہے اس بنا پر میں شادی کو بالا تاق رکھ کے عبادت میں لگ جاؤں گا سرکار نے یہ تینوں کی باتوں کو سنا اور ممبر پر بیان کیا اور فرمایا میں کھاتا بھی ہوں سوتا بھی ہوں روزہ بھی رکھتا ہوں افطار بھی کرتا ہوں اور میں نے شادیاں بھی کی ہے میری زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے اور حدیث میں جملہ آیا یہ لمبی حدیث کے بعد جملہ آیا اور <مارو> مر امی <بان> سنتی پلیں <مننی> جو میری سنتوں سے راض کرے وہ مجھ میں سے نہیں ہے اپنی مرضی سے راستے تجویل مت کرو میں نے طریقہ بتایا ہے اس پر چلتے رہو بات اس پر کہہ رہا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی قربانیاں یہ کہ اللہ اشارہ تیرا ملے اور میں کرنے کے لیے تیار ہوں اب میں شاداب علاقوں کے اندر اپنی بچے کو لے جا کے نہیں رکھوں گا بیوی کو لے جا کے نہیں رکھوں گا جہاں تیرا حکم ہوگا وہاں چلا جاؤں گا کہاں چلے حضرت جبریل علیہ السلام آگے ہیں ایک مشکیزہ پاس ہے اور ایک کھجور کی چھوٹی سی تھیلی ہے ایک جگہ پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام سے درخواست کیجیے یہ بہت اچھی جگہ ہے میرے بچوں کو پھل بھی ملیں گے فروٹ بھی ملیں گے بہت خوش رہیں گے یہاں رک جائیں فرما ہے تو یہ اچھی جگہ لیکن حکم اللہ کا نہیں ہے فرما کہ تو مجبوری ہے چلو چلتے چلتے جہاں آج حرم محترم ہے وہاں پہنچ گئے وہاں کچھ بھی نہیں ہے بالکل لمبوں بیابان ہے تیز ہوائیں چل رہی ہیں چاروں طرف پہاڑیاں ہیں زندگی کا نام و نشان نہیں ہے نہ انسان ہے کوئی نہ کوئی حیوان ہے نہ کوئی چرند ہے نہ کوئی پرند بے آب و گیا اور چٹل میدان اور حضرت جی علیہ السلام وسلام نے فرمایا یہاں اپنی اہلیا کو بٹھا دو اس کی گود میں بچہ اسماعیل دے دو چپ چاپ روانہ ہو جاؤ دو منٹ کے لیے سوچیے خالی گھر والی کو اس کی ماںکیاں چھوڑنے جاتے ہیں تو بھی وہ خالی ہاتھ جانا پسند نہیں کرتے میری ماںکیاں جاؤں نا خالی ہاتھ میاں کو خالی کر دے گی ماں کے بجانے کے لیے سب بھر بھر کے لے جائے گی اور پہنچا دے گی لیکن یہاں بیوی بھی بڑی عجیب ہے فرما بردار ہے یہ فرما برداری آئی کہاں سے صحبت کی برکت ہے نبی کی صحبت ملی تو زندگی جینا آ گیا صحابہ شرام کو اگر سرکار کی صحبت ملی تو زندگی جینا آ گیا زندگی جینا ایسا آیا کہ دنیا میں جہاں چلے گئے اور کھڑے ہو گئے ان کو دیکھ کر ہزاروں نے اپنی زندگیاں بنا ڈالی کتابیں انہوں نے نہیں لکھی ابھی اب کہہ رہے تھے حضرت مولانا کہ ان کے پاس اور کوئی کتاب نہیں تھی ان کے پاس دو چیزیں تھیں ایک ارشادات رسول ان کے دامن بھرے ہوئے تھے یہ خزانے سے اور دوسری طرف قرآن ترین تھا بس یہ دو روشنیاں لے کر وہ چل رہے تھے اللہ نے ان کو دنیا میں کامیاب ترین انسان قرار دیا اور قرآن نے ان کو رضی اللہ عنہم و ردعن کا بہترین لقب دے دیا ہے عمران صاحب میں ایک مثال دیا کرتا ہوں مثال یہ ہے کہ جب کوئی آدمی بیمار ہوتا ہے تو اس کو اسپتال میں داخل کرتے ہیں زیادہ اگر سیریس ہے تو اس کو آئی سیو سی میں داخل کرتے ہیں بھائی آئی سی یو میں داخل کیا تو لوگ سمجھتے ہیں کہ دس از اے ویری کرٹیکل پوزیشن بہت کرٹیکل پوزیشن ہے اب یہاں سے اگر بچ کے نکل آیا تو لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ چلو بچ گیا کرٹیکل سچویشن سے نکل کر آپ نارمل اور کامن پوزیشن کے اندر چلا گیا دوسرے کسی روم میں اس کو ٹرانسفر کر دیا گیا ٹھیک ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ جب یہ اچھا ہوگا تو لوگ جو ہے مٹھائی کا ڈبہ لے کے جائیں گے اور پلا کا ڈبا لے کے بسکٹ کا ڈبا لے کے جائیں گے میں ہمیشہ ایک بات کہا کرتا ہوں بچھا رہا بیمار نہ مٹھائی کھائے نہ بسکٹ کھائے اس کو ضرورت پیسوں کی ہے شادی میں جاتے ہیں تو لفافہ دیتے ہیں کہ بیچارے کو ضرورت ہوگی پیسے دے دو تو لفافہ دیتے ہیں تو بیمار کو بھی لفافہ دو نا تاکہ اس کے جو بل کے اندر کچھ کام آئے ایک اور بات ہے کروں آپ کو برا تو لگے گا لیکن کوئی بات نہیں یہ کام کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جس مسجد میں ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں اس مسجد میں لائٹ استعمال کرتے ہیں وہاں کا پانی استعمال کرتے ہیں وہاں کی سفیں استعمال کرتے ہیں وہاں کا فرش استعمال کرتے ہیں وہاں کا ٹھنڈا پانی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اتنا سب مسجد کا استعمال کرتے ہیں لیکن مسجد کو کبھی کچھ دینے کا خیال آیا ہے حالانکہ یہ مسجد کو تعاون کرنا ہماری ذمہ داری ہے مسجد سے ہم اتنا لے رہے ہیں تو مسجد کو دے کیوں نہیں رہے نکالو نا اپنے جیب سے خرچ کرو اللہ کے راستے میں اللہ کے گھر کے لیے نہیں دیں گے تو کس کے لیے دیں گے اور یہ رومال شانہ پڑتا ہے اور جمعہ کے دن جو ہے ٹوکریاں گمانی پڑتی ہے شرم کی بات ہے मस्जिद में प्लास्टिक की टोपियां बंद कर दो शूट पहन के आया है और प्लास्टिक की सर्फेटोबी उड़ी वो भी फटी हुई चंदा ऊपर कगाई वो पहन के नमाज पढ़ता है वे अल्लाह के घर में आया इतना बेहतरीन लिबास पहन के आया और जेब कितने इसकी जींस की पेंट में घुटने के अंदर एक जेब اوپر ایک جیب پیچھے دو جیب جیب اتنے اور جیب میں دیکھو تو کچھ بھی نہیں جیب بالکل خالی ہے اور پہنتا پینٹ بھی کیسی پہنتا ہے اور ڈیننگ کی پینٹ پہنتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ وہ پینٹ پنا مانگتی ہے اور یوں کہتی ہے کہ یا تو اٹھا کے یا تو ٹھہری طریقے سے پہن لے یہ کھیلی کے اندر لٹکائی ہوئی پہنی یہ کوئی پہننے کا طریقہ ہوا وہ زمین سے نیچے گھسٹ رہی ہے جبکہ حدیث میں تخنوں سے نیچے پیجامہ لٹکانے کی وئی نے آئی ہیں اسفل من کابین اور یہ تخنوں سے نیچے جو وہ جہنم کی آگ اس کو لگنا ہے اور یہ متبدرین کی علامت ہے سرکار نے فرما اللہ تعالیٰ نگاہ رحمت نہیں کریں گے ایسے لوگوں کی طرف لیکن ہم اس پر کوئی توجہ اور کوئی دھیان نہیں دیتے ہیں اور یہ ہر وقت کا حکم ہے خالی نماز کے وقت کا حکم نہیں ہے اس بنا پر لوگ کیا کرتے ہیں نماز میں پائچے چڑھا لیتے ہیں نماز کے بعد وہ نیچے اتار کر چلنا شروع کرتے ہیں حکم ہر وقت کے لیے دوستو ہمیں زندگی میں غور کرنا ہے اور ہمیں اپنی زندگیوں کو سنتوں کے تابع بنانا ہے اللہ کے آکام کے تابع بنانا ہے مسجد کو دینے والے بن جاؤ اللہ کے راستے میں حرف کرنے والے بن جاؤ میں عرض کر رہا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کو رکھ دیا گود میں یہ تاریخ تو ختم نہیں ہو سکتی اب جانے لگے عورت کا ایمان کیا ہے کتنا زبردست ایمان ہے پوچھ رہی ہیں یہاں ایسے میدان میں جہاں پانی کا بھی ٹھکانہ نہیں کھانے کا بھی ٹھکانہ نہیں زندگی جینے کے کوئی اسباب بھی نہیں یہاں مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو آپ کا فیصلہ ہے یا اللہ کا فیصلہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلاد والسلام نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور بتایا کہ فیصلہ اللہ کا ہے تو حضرت حاجرہ کے ایمان کو سلام انہوں نے کہا چلے جائیے جس اللہ نے یہاں رہنے کے لیے فیصلہ کیا ہے وہ اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا وائ نہیں کرے گا آپ بے فکر چلے جائیے کیسا بنا ہوا ایمانے ہی ہیں کتنا مضبوط ایمان ہے آج بھی ہو جائے گریبراہیم کا ایما پیدا آپ کر سکتی ہیں انداز گلش کا پیدا اگر ایسا ایمان آج بھی آ جائے تو یہ جو آلات بکھرے ہوئے ہیں وہ سب سنبھل جائیں گے اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں جب بیٹا بھی سامنے سے غائب ہو گیا اور ماں بھی اب نظر نہیں آتی ایک کونے پر کھڑے ہو کر رو رہے ہیں دعا بہت بڑی چیز ہے مختلف انبیاء کرام رام کی دعائیں اللہ تعالی قرآن کریم کا بیان فرمائی کیوں تاکہ ہم دعا کرنے والے بن جائیں اللہ سے ماننے والے بن جائیں اللہ سے لینے والے بن جائیں کیا دعا کیا؟ رَبَّنَا إِنِّي أَسْكَنْدُ مِنْ ذُرِّيَتِي بِوَادٍ غَيْرِ ذِي ذَرْعٍ عِنْدَ بَيْتِكَ الْمُحَرَّمِ إِلَى مِنْ عَلَمِينَ میں نے اپنی چھوٹی سی ضروریت کو تیرے محترم گھر کے پاس رکھ دیا ہے تیرے حکم کے مطابق کوشٹ کر دیا ہے اور میں ل... نہیں چاہتا کہ یہ ہیرو یہاں فیکٹریاں لگائیں نبی کا نوکتا ہے نظر کتنا اونچا ہے میں نے تو تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے یہ نہیں دیکھا کہ یہ زمین خالی ہے تو بڑے بڑے کھیت لگائیں گے اور بڑے بڑے پسٹل دار لگائیں گے اور بڑی بڑی فیکٹریاں لگائیں گے ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہوگا فرماتے ہیں نہ میں نے ان کو اللہ تیرے حکم پر یہاں رکھا ہے یہاں تیرا محترم گھر ہے اب یہ بنے گا کسی زمانے میں تو ان کے سر ہوں گے تیرا گھر ہوگا پرانے کریم کہتا ہے مسلمان فاجعل لقيدة من الناس تهوي إليهم واربطهم من التمرات لعلهم يشكرون اے الہ اللہ میں نے ان کو اس لیے رکھا ہے کہ یہ نمازوں کے قائم کرنے والے بن جائیں کوئی امت ایسی نہیں آئی کہ جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو کوئی نبی ایسا نہیں آیا کہ جو نماز کا اوق نہ لایا ہو نماز اللہ کی بہترین یاد اور بہترین ذکر ہے قرآن کریم نے فرمایا واقعی میں سلا نماز کو میری یادوں کے لیے قائم کیے تو میں نے میری ضروریت کو نمازوں کے قائم کرنے کے لیے عبادتوں کے قائم کرنے کے لیے یہاں لا رکھا ہے سرکار کی امت میں بھی اور سرکار کی شریعت میں بھی نماز کا بڑا ویلیو ہے نماز کی بڑی اہمیت ہے میں نے عرض کیا پانچ نامات کا وعدہ فرمایا اگر کوئی پانچ نمازوں کی پابندی کری نمبر ایک روزی کی تنگی اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے خوش ایشی اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نمازوں کی پابندی کی مدد سے لیکن نماز ہونی بھی چاہیے ایسی بھی جو قابل قبول ہو نماز سیکھنے کی چیز ہے اور کیسی سیکھنے کی چیز ہے نماز کے سرکار نے ممبر بنوایا اور ممبر پر کھڑے ہوئے اور لوگوں کو خطاب کیا سلو کمار تملی نماز پڑھو ایسی جیسی کہ مجھے دیکھتے ہو نماز پڑھتے ہوئے میں معلم بنا کر بھیجا گیا ہوں تو میں نماز سکھاؤں گا بلکہ دیکھ حدیث میں تو سرکار نے فرمایا کہ یہ تبلا رخ والی دیوار میں سے مجھے تم پیچھے کیا حرکت کرتے ہو وہ بھی نظر آتا ہے آگے کھڑا ہوں لیکن پیچھے کا حال مجھ پر کھلا ہوا ہے تم کیسی نماز پڑھتے ہو تمہاری سفیں کیڑی تو نہیں ہے یہ سب کچھ مجھے بتایا گیا ہے یہ سب کچھ مجھے دکھایا جاتا ہے میں تمہاری نماز کا بڑا خیال رکھنے والا ہوں سفوں کو درست فرماتے ہیں سرکار نماز سکھاتے ہیں اور فرمان جو ایمان قبول کرے پہلے تہارت پہلے نماز معلوم ہوا کہ نماز یہ مومن کا بہت بڑا ہتھیار بھی ہے دوسری جتنی عبادتیں ہیں وہ سب حضرت گدرین علیہ السلام زمین پر لے کر آئے ہیں لیکن نماز دینے کے لیے اللہ تعالی نے سرکار کو آسمان کی بلندیوں پر بلایا اور وہاں بلا کر یہ نعمت عطا فرمائی اور فرمایا نماز یہ نیراج کا تحفہ ہے لے کر جاؤ جس نماز پر ہمارے دین اور دنیا دونوں کے بننے کا دار و مدار ہے ہم نے اس کو برباد کر کے رکھا ہے اگر ہم نمازوں کو آباد کرنے والے بن جائیں تو ہمارے بیڑے پار ہو جائیں گے میں مثال دے رہا تھا آپ کو اگر آئی سی میں سے کوئی نکل کر آتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں چلو بچ گیا ڈاکٹر کا تخت مچھ بننے سے بچ گیا چلو گھر آ گیا بہت خوشی کی بات ہے لیکن ایسا تو آج تک آپ نے کوئی مریض نہیں دیکھا ہوگا کہ جو آئی سیو سی میں داخل ہوا ہو ڈاکٹر بن کے نکلا ہو داخل ہوا ہے مریض بن کر نکلا ہے تبھی بن کر دیکھا ہے کوئی کوئی ایسا ہاسپٹل ہے کسی हॉस्पिटल کا ایسا کوئی خاص ریکارڈ آپ نے دیکھا ہے کبھی کہ جس کے اندر شدید مریض داخل ہوا اور اندر سے نکلا تو ڈاکٹر ایسا بنا کے دوسرے بہت سے پیشنٹوں کو اس نے ٹھیک کر کے رکھ دیا نہیں ملے گا لیکن ایک مستشفہ ہے ایک ہاسپٹل ہے جو مدینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھولا تھا وہاں مریض داخل ہوئے تبھی بند کر تب نکل ہی آئے ہیں درفشانی قطروں کو دریا کرکیاں آپ کی اردو کتنی مضبوط ہے یہ تو میں جانتا ہوں پھر بھی جو ہے یہ شہر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں درفشانی نے تیری قطروں کو دریا کر دیا دل کو روشن کر دیا آنکھوں کو بینا کر دیا خدرتے جو راگ پر اوروں کے آدمی بن گئے اور کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیح کر دیا یہ ہے صحابہ کرام کا کارنامہ نگاہ رسول پڑ گئی ان کی زندگیوں کے اندر ایک انقلاب برفا ہو گیا اہل اللہ کے پاس اپنے آپ کو بٹھاؤ اللہ والوں کے پاس بٹھاؤ ارے بھائی مولانا کے پاس آتے ہیں ماموں کے پاس لوگ آتے ہیں حضرت یہ بچے کو بری نظر لگ گئی ہے ذرا دم کر دیجیے دی دی وہ بے دم ہو کے دم کرتا ہے اس کی نظر ختم ہو جائے اس کے اوپر بری نظر پڑ گئی ہے جب کسی کی بری نظر پڑتی ہے اور دم کرتے ہیں تو بری نظر ختم ہو جاتی ہے تو کوئی اللہ والے کی اچھی نظر پڑے گی تو دل کی دنیا سور بھی جائے گی یہ بات بھی میں ذمنی طور پر کہہ رہا تھا اصل بات ہماری یہ چل رہی تھی کہ نماز پر پانچ وعدے فرمائے ہیں جس نے نماز کی محافظت کی پانچ وعدے فرمائے پہلا رشک کی وساخ نمبر دو قبر کی وساخ عذاب قبر ہٹا دیا جائے گا پانچ وقت کے نماز پڑھنے والوں سے کتنی بڑی بات ہے عذاب قبر خطرناک چیز ہے جس سے بچنے کی سرکار ہر نماز کے بعد دعا پر بتائے لوگ کیا کہتے ہیں معلوم ہے لوگ یہ کہتے ہیں ہم ہماری قبر میں پھوڑ لیں گے پھوڑ کیا لیں گے خالی دیا سلائی جلا اور دیا سلائی کے اندر اپنی انگلی رکھ اور پھر ذرا گھڑی سامنے رکھ کتنی دیر تجھ سے دیا سلائی کی آگ برداشت ہوتی ہے کیا منہ سے کہتا ہے کہ ہم قبر کی آگ برداشت کریں گے اور جہنم میں بھی برداشت کریں گے کیا منہ لے کر کہتا ہے دنیا سے ستر گنا تیز آگے دنیا کی جو آگ سب سے تیز ہونا اس سے ستر گنا تیز آگ ہے وہ جہنم کی اللہ تعالیٰ ہماری عبادت فرمایا ہے تیسرا انعام یہ ملے گا نماز پر کہ اللہ تعالی دانے ہاتھ میں امال نامہ دلوائیں گے کتنا بڑا انعام ہے چوتھے نمبر پر فرمایا اللہ تعالی مغفرت کے فیصلے فرما دیں گے پانچویں نمبر پر فرمایا اس سے حساب کتاب ہٹا دیا جائے گا اور بے حساب جنت کا داخلہ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے سب پانچ نماز پڑھنے پر کتنا اللہ دے گے دنیا میں بھی دینے کا وعدہ کیا آخرت میں بھی دینے کا وعدہ کیا سب سے عملی سرمایہ عبادتوں کے اندر اور افضل ترین عبادت اگر ہے تو نماز ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کر آج کی بات کو ختم کرتا ہوں اور بات تو یہ ہے کہ دنیا کے فائدے بھی بے شمار ہیں ایک پٹا میں نے کہا تھا کہ یہ موبائل جو ہم لوگ استعمال کرتے ہیں نا یہ استعمال کرنے کی وجہ سے جراثیم ہماری باڈی کے اندر بہت زیادہ پیوش ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے خطرناک بیماریوں کا خطرہ رہتا ہے ایک فرینچ ڈاکٹر کہتا ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی باڈی کے اندر یہ خطرناک بیماریوں کے جراثیم نہ پھیلیں تو چوبیس گھنٹے میں ایک مرتبہ اپنا ماتھا زمین کے اوپر ٹیک لو گے نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کی باڈی میں سے سب جراثیم زمین جذب کر لے گی اب ذرا اور فرمائیے ہمارے نبی نے چوبیس گھنٹے میں پانچ نمازیں دی ہے اور ہر رکات کے اندر دو دو سجدے دیے ہیں جو پانچ نمازیں ادا کرے گا موبائل استعمال کرے گا تو بھی اللہ تعالیٰ اس کو بیماریاں سے بچا لیں گے اس بنا پر کہ کتنے سجدے اس کو کرنا ہے تو نعمت ہی نعمت ہے نماز اللہ تعالیٰ ہمیں نمازوں کا آشف بنایا عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے واقعات میں لکھا ہے تانا شاہ کے قلعے کے نیچے آلمگیر رحمت اللہ علیہ نے اپنا لشکر جمایا لشکر جمانے کے بعد نماز کا وقت ہو گیا جب نماز کا وقت ہوا जान दी गई अब किला ऊपर है लश्कर नीचे है ऊपर वालों ने अपनी तोपे ठीक कर ली जैसे ही मुसल्ले के ऊपर एक चीफ कमांडर जो था वो नमाज पढ़ाने के लिए आगे बढ़ा پہلے جو چیف کمانڈر ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا پہلے جو خلیفہ ہوتا تھا وہ امام بھی ہوتا تھا پہلے جو بادشاہ ہوتا تھا وہ امام ہوتا تھا جو غلاموں کا غلام ہے وہ امام ہے اب وہ جب چیف کمانڈر کھڑا ہوا وہ وہاں سے گولا چلا سینے کے اندر آ کر فیوست ہو گیا امتحان لینا چاہتے ہیں کیلے والے دیکھیں کتنا دم ہے ان میں نماز کے لیے کیا کیا قربانیاں چیف کمانڈر شہید ہو گیا اس کی لاش کو ہٹا دیا گیا آلمگیر نے اعلان کیا ڈیپیوٹی کمانڈر جو ہے وہ اب کھڑا ہو جائے نماز پڑھانے کے لیے تو ڈیپیوٹی کمانڈر کھڑا ہو گیا اس کو بھی بولا کے لگا وہ بھی شہید ہو گیا اب کس کی ہمت ہے وہ قلعے والے دیکھنا چاہتے تھے کہ اب کون ہے نماز کے لیے جان کی بازی لگانے والا تیسرے نمبر پر آنے والا خود آلمگیر بادشاہ تھا اس اللہ پر اللہ بہت بہت کہہ کر خراب ہوا نماز پوری ہو گئی قلعے میں سے آدمی آیا پلیٹ کے اندر قلعے کی چاندیاں لایا اور یوں کہا کہ جو کام تمہاری فوج نہیں کر سکتی تھی تمہاری دو رکاطوں نے وہ کام کر دیا ہے یہ جی قلعہ ہم تمہارے حوالے کرتے ہیں نماز پر تمہاری استقامت کی برکت کر وہی نماز جو ہے یہ مکینہ رجب معراج کا موقع اس میں آئی ہے آج اتفاق سے مسجد ابراہیم سے متعلق اور ریلیٹڈ آپ کے سامنے میں نے گفتگو کی ہے اور اخیر میں بات اس پر آ روکی ہے کہ نماز کے لیے ضروریت کو پوش کیا تھا ہرم محترم کے پاس اور میرے آقا نے میراج سے لا کر یہ تحفہ دیا ہے اس کو زائ مت بنے دیجیے اور سلاح تو محراج المنی عدیز نہیں ہے لیکن یہ مضمون اور مقوم کے اعتبار سے صحیح ہے بالکل بات کہ جہاں مومن نماز میں کھڑا ہوا گیا اس کے سامنے معراج کے منا اور اس کے لیے معراج کا منظر قائم ہو گیا اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ادا فرمائے مساجد کو اللہ تعالیٰ آباد فرمائے اور حافیت کا ذریعہ بنائے اور پورے علاقے میں توحید کی دعوت کے چلنے کا اسے برکت بنائے ذریعہ بنائے بہت سے علما مجھے نظر آ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان تمام کے ریل سے اور عمل سے لوگوں کو فیضیاب فرمائے ہمیں علماء سے جوڑنے والا ان سے محبت کرنے والا ان کے کاموں میں ہاتھ بٹانے والا اور ان کی قدر کرنے والا اللہ تعالیٰ بنائے وہ پھر انمد للہ تعالیٰ ربین دو پڑنا اللہ بنا اللہم صلی علی دینا محمد وعلا آل سیدنا محمد مبارک ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عزاب النار وقنا عزاب القبر وقنا عزاب الحشري وقنا عزاب الفقر وقنا عزاب التين بحشنا يوم القيامة مع البرار ربنا لا تنقل قلوبنا بعد سديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوحاب ربنا إنك جامعنا سي يوم لا ريضه إن الله لا يفرق المعاد ربنا اقبل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا رفی اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا اے اللہ ہماری کوداہیوں سے درگذہ فرما اے اللہ اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما اے اللہ رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے لال امیر ہمیں نمازوں کا پابند بنا دے اے اللہ ہمیں تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا دے اے اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا مرتبے بنا دے اللہ سرکار کا عشق و احترام ہمارے دل میں جا کوئی فرما دیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع زندگی اور زندگی کے ہر ہر لمحے ہر ہر شو ہر ہر موڑ کے اوپر ہمیں عطا فرما دیں اللہ اپنی رضا دائنی ہمیں آتا فرما دے اللہ پوری دنیا میں ہم پیٹ رہے ہیں مارے جا رہے ہیں اللہ ستائے جا رہے ہیں ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں لیکن اے الہ العالمین ہم تیرے دربار میں رو کر یہ عرض کرتے ہیں ہم نے بھی تیرے احکام کو توڑا ہے قدم قدم پر اللہ تجھے ناراض کیا رہے. تیری نعمت ہے تیری نعمتیں کھا کر اللہ شیطان کو خوش کرتے رہے ہیں اللہ ہمارے جرائم کو در فرما دے اللہ دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما اللہ نصرت کے فیصلے فرما اللہ نصرت کے فیصلے فرما اللہ ظالموں کی سر کو بھی فرما اللہ مظلوموں کی بھارت بتا دے اللہ انہیں سکون تھا فرما دے اللہ بچے تڑپ رہے ہیں عورتیں بیوا ہو رہی ہیں اللہ نوجوان گولیوں سے داغے جا رہے ہیں اللہ پوری دنیا تماشہ دیکھ رہی ہے اللہ کرم کی بھیپ دے دے اللہ نصرت کے فیصلے فرما دے اللہ نصرت کے چلا دے اور جو ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی مدد کے فیصلے فرما دے اللہ دنیا آفیت میں انہیں سکون آفیت ادا فرما دے اللہ خوشی سے کھانے کھا رہے ہیں آرام سے جی رہے آرام سے سو رہے ہیں اللہ ان کو بستر بھی نصیب نہیں ہے اللہ کو سن کی روٹی بھی نصیب نہیں ہے اللہ ان کے بچوں کے خون کے ریلے جاری ہے اللہ بچے تڑپائے جا رہے ہیں اللہ بڑے مارے جا رہے ہیں رہا ہوں ہمارا کوئی ناصب نہیں ہے اللہ کے اللہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اللہ مدد کے فیصلے فرما دے اللہ ہمارے گناہوں کی طرف نظر نہ فرما اپنی شان کریمی کو دیکھتے ہوئے اللہ کرم کی بیت دینے مفترت کے فیصلے فرما دے اللہ ہمیں نمازوں کا آہن بنا دے اللہ مسجدوں کا آباد کرنے والا بنا دے اللہ نمازوں کے ذریعے سے تر سے لینے والا بنا دے اللہ تر سے ماننے والا بنا دے تیرے دربار میں ہاتھ پھیلانے والا بنا دے اللہ ہمارے جوانوں کو کی راہیں دکھا دے اے اللہ ان کو مسجد آباد کرنے والا میں سے بنا دے اللہ صحیح راستے کی ہدایتیں ہم کو عطا فرما دے اللہ صراط مستقیم نصیب فرما دے اے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ جب دنیا سے جانے کا وقت ہو اے اللہ عبادت کے ایمانی کے ساتھ جانا نصیب فرما اللہ جن حضرات نے یہ پروگرام تبدیل کیا ہمیں جمع کیا دین کی نسبت سے ہمیں بٹھایا کہلوایا سنوایا اے اللہ کو جزائد ہے فرما بہترین بلے عطا فرما اللہ اس مجبے میں کتنے لوگ پریشان ہوں گے جنہوں نے ہاتھ اٹھا کر تیرے سامنے مانگا ہے اللہ تلا لگی سب کی مگتاؤں کو تو جانتا ہے سب کی ضرورتوں کو تو جانتا ہے غیر سے اللہ حاجت تراری کی سب کی شکلیں پیدا فرما دے اے اللہ اگر تو نہیں دے گا تو تیرے علاوہ دینے والا گود ہے پر اللہ نے اپنے دروازے سے نکال دیا تو اور کون سا دروازہ ہے جہاں جا کر ہم بھی مانگیں گے اللہ کرم کی مفصرت کی رحمتوں کی جھی ادا فرما دیں اے جو بیمار ہونے کے اے اللہ سوسائٹی کو آباد فرما پورے شہر کو آباد فرما ہر مسلمان کے گھر کو آباد فرما اللہ سنتوں کا پکا متدین ہمیں بنا دے اور عاشق رسول بنا دے اے اللہ پورے بجنے کی مفترت فرما دے امت کے ایک ایک فرد کی مفترت فرما دے اے اللہ دعائیں اپنے فضل و کرم ابیب باد صلی اللہ علیہ وسلم کے تو قبول اور منظور فرما صبح رب وسلام لله تعالى رب اب ہر ایک سنگھی طور پر ملاقات مشکل کا میں اس بنا پر میں سلام کرتا ہوں آپ جواب دے دیں اور مجھے جانے کا راستہ دیں اور آپ بھی آرام سے تشریف لے جائیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ گاڑی والے حضرت فوراً آ جائیں اور گاڑی دروازے والے بھی